صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و ازہان کو منور کرنے کا سامان کرتے ہیں آئیے سلسلے کی ابتدا میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں القول البدی صفحہ 123 پر علامت خاوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بڑی پیاری فضیلہ درود پاک کے تعلق سے ذکر فرمائی آپ فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ سب عین منہ علی آخرتی و سلاطین من حال دنیا جس نے روزانہ مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ وجل اس کی سو حاجت پوری فرمائے گا ان میں سے ستر حاجت آخرت کی اور تیس حاجت دنیا کی اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک وسلم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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بار بار ذکر خیر ہوگا تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا درود پاک پڑھنے کی شہادت حاصل کریں یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بار قطل مصطفیٰ ہند شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوا جلد ایک صفحہ چوبیس پر اور اسی طرح بعض دیگر علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں یہ بڑا ہی منفرد اور بڑا ہی پیارا بڑا ہی ذوق افزا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ذکر فرمایا صحابی رسول سیدنا رتبا بن فرقت سلمی آپ خوشبو استعمال نہیں فرماتے تھے خوشبو استعمال نہ کرنے کے باوجود جو ایک بڑی تعجب والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہر وقت معطر رہا کرتے تھے جہاں بیٹھتے محفل میں ایک عجیب سما پیدا ہوتا وہ ساری کی ساری محفل آپ کے جسم انور کی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی حضرت سیدنا قطبا بن فرقت سلمی آپ نے چار نکاح فرمائے تھے ان میں چہارے کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ جب یہ خوشبو لگائیں تو دوسری اپنی ساتھ والی سے سبقت لے جائیں بڑی مہنگی مہنگی خوشبویں یہ استعمال کرتی لیکن جو ہی سیدنا اتبا بن فرقت سلامی گھر میں داخل ہوتے تو ان چاروں کی خوشبویں مان پڑ جایا کرتی جب یہ آ جاتے تو انہی کی خوشبو ہوا کرتی تھی انہی کا رنگ ہوا کرتا تھا انہی کی خوشبو کی مہک ہوا کرتی تھی یہ آپس میں گفتگو کرنے لگی سمجھ نہیں آتی ہم نے بڑی بڑی خوشبویں تبدیل کی اور بڑے اہتمام کے ساتھ خوشبو ہم نے خریدی لیکن جو ہی سیدنا اتبا بن فرقت سولیمی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہماری خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہیں ان کی خوشبو تمام خوشبوؤں پر غالب آ جاتی بڑی بڑی عمدہ خوشبویں خریدیں بڑی بڑی بہترین بڑی بڑی نفیس خوشبویں خریدیں لیکن وہ تمام کی تمام خوشبویں ان کی خوشبو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی چلو آج اس طرح کرتے ہم سب مل کر نہ ان کے پاس چلیں گے ان سے جا کر سوال کریں گے کہ یہ بتائیے آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں یہ چاروں جمع ہوئی سیدنا اتبا بن فرقت سولا ان کے پاس پہنچی اور ان کی خدمت میں جا کر گزارش پیش کی کہ یہ ارشاد فرمائیے آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ خوشبوئیں خریدیں لیکن جوئیں آپ کی آمد ہوتی ہے ہماری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں سیدنا اتبہ بن فرق سولامی آپ ارشاد فرمانے لگے تم مجھے یہ پوچھنے کے لیے آئی ہو کہ میں کون سی خوشبو استعمال کرتا ہوں میں نے تو کبھی کو خوشبو استعمال کی ہی نہیں میں خوشبو نہیں لگاتا اصل ماجرا پتہ ہے کیا ہے میں ایک مرتبہ بیمار ہوا میرے سارے جسم پر نہ پھنسیاں نکل حصول شفا کی امید لیے برگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا پہلے بھی آپ دہن میں زباں تمہارے لیے اس مبارک سلسلے میں یہ سن چکے محبوب کے صحابہ کا بڑا پیارا انداز تھا کیا خوش عقیدہ حضرات تھے یہ کوئی بھی مشکل آئی کوئی بھی حاجت آئی کوئی بھی پریشانی آئی تو یہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے سرکار کے در دولت پر حاضری دیا کرتے اب دیکھیے جسم پر پھنسیاں نکلی تو حصول شفا کی امید لیے سیدنا اتبا بن فرق سلم برگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں آکا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میرے کریم آقا میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دھولا تاجدار ارض و سما مکی مدن مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے میری فریاد سنی اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اے اتبا اپنا کرتا اتار دو میں نے تاہمل کرتا اتارا بیٹھ گیا فنف فِي يَدِهِ ہی شریفا بدلا کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ یوں لیے ان پر پھونک ماری اور پھونک مارنے کے بعد میں ان ہاتھوں کو ایک دوسرے پر ملا ثُمَّ مَسَحَ وحری بیا دئی فَعَبَكَ مِن يَدَيْهِ <اِذِن> فرماتے ہیں میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا تھا سرکار نے نا وہ دستے مبارک میری پیٹھ پر میرے جسم پر سامنے والے حصے پر یوں پھیر دیا پیٹ پر پیٹھ پر, پیٹ پر وہ دن اور آج کا دن میرے جسم سے نا یوں خوشبو کے حلے آتے میں خوشبو استعمال کوئی نہیں کرتا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین ہمارے پیارے پیارے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ و ردوان کتنے محبت برے انداز میں کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ہمارے آقا کتنے خوشبودار تھے اور کیا پیارا انداز تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کرام علیہ مردوان کو اپنے آکا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی نا تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ یار یہ بتاؤ سرکار کہاں ہے رستوں سے آ رہی ہوتی تھی رستے معتر ہوا کرتے تھے اور یہ خوشبو سونگتے سونگتے سونگتے سرکار کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے عطبہ میں نے حرکت سولہ نہیں کیا پیارا انداز پایا سرکار کے دستے انور کی برکتیں ان کے جسم سے خوشبووں کے حلے آ رہے ہیں آپ کی ازواج طرح طرح کی خوشبویں استعمال کرتی ہیں عمدہ اور بہترین خوشبویں استعمال کرتی ہیں لیکن نبی یہ محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے دستے انور کا جہاں مس ہوا نا دستے انور کا جہاں لمس نصیب ہوا اس جیسی برکتیں کسی جگہ نظر نہیں آتی نبی یہ محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات کے یہ جلوے اللہ حضرت اپنی ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں تے ہیں جگ مگا اٹھی میری گور کی خاک کیا پیارا انداز ہے جگ مگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم انور کی برکتیں محبوب کے دستے کرم کی برکتیں محبوب کی ذات کرامی کی برکتیں سرکار کے چہرہ انور کی برکتیں یہ برکتیں برکتیں اور برکتیں ہی برکتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے یہ حضرات ہمارے لیے نمونہ ہے نا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا نجوم ایک شاد فرمایا کنجوم سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں تم ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلنا شروع کر دو گے نا ہدایت پا جاؤ گے ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت تمہارا مقدر بنے گی یہ حضرات کتنے خوش عقیدہ تھے کیسے پیارے انداز تھے کیا پیاری مدنی سوچ تھی اور ہمارے سامنے جو یہ محبت کے نمونے چھوڑ کر گئے نا اور محبت کے انمٹ نکوش ہمارے سامنے جو چھوڑ کر گئے یقین جانیے وہ سارے کے سارے انداز اپنی مثال آپ ہیں سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمتہ اللہ الباری اپنے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 31 پر کتاب الوضو باب استعمال فضل وضوء النات اس میں بڑا پیارا انداز سرکار کے صحابہ کا ذکر کیا سیدنا ابو جوحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اب فرماتے خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجرہ فوتي بوضو فتوضا فاس یا خزون ودوہی فیتھی نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے سعید ابو جو ہے فرماتے ہیں سرکار ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں پانی پیش کیا گیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پانی سے وضو فرمانے لگے جب محبوب وضو کرنے لگے نا حضرات صاحبہ اکرام رحمدان جمع ہو گئے کیسا پیارا انداز تھا کیا محبت بری ادائیں تھی محبوب وضو کر رہے ہیں اور یہ خوش نصیب حضرات جو وضو کا پانی نیچے زمین کی طرف آنے لگا نا اس پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں کیا محبت برے انداز کیسی پیاری ادائیں کس قدر دل نشین اور دل آویز ادائیں ہیں محبوب کے ان پیارے صحابہ کی آئیے صحیح بخاری جلد ایک صفحہ چبن کتاب الصلاح باب بل احمد اس میں ایک بڑی پیاری ادا تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ذکر فرمائی گئی اور اسی حدیث کو صحیح مسلم میں امام مسلم نے ذکر کیا صحیح مسلم جلد ایک صفحہ ایک سو چھیانوے کتاب الصلاح بابرۃ المسلک سید ابو جو اپنے والدہ کے نامی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ری ط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من میں نے من مکہ میں اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کے گول خیمے میں دیکھا و ریت بلالم بلال کو بھی میں نے دیکھا آکاضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حرت بلال کو دیکھا سرکار کی بارگاہ میں نا وضو کا پانی لے کر آ رہے تھے جب محبوب کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی لے کر آئے حر سے ابو جو حیفہ فرماتے فرماتے میرے والد گرامی نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت کا منظر دیکھ رہا تھا میرے آکا وظوفر مارے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے جو پانی مس ہو کر زمین کی طرف آنا چاہتا ہے نا یہ حضرات اس پانی کو زمین پر نہیں آنے دیتے آگے بڑھتے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر وہ پانی پھیر رہے ہیں محبوب کے جسم انور سے مس کیے ہوئے پانی سے متبرک بناتے چلے جا رہے ہیں وہ ملمی اسے من ہو بڑی پیاری بازی کر فرمائی وی اسمن حسین بلالی اگر ان میں سے کسی کو پانی نہیں مل سکا نا تو اب وہ ایک بڑا پیارا بڑا منفرد اور بڑا دل نشین محبت بڑا انداز اپناتے پانی نہیں مل سکا ساتھ والے صحابی کے ہاتھ تارے نا تو انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کیے آپ کے ہاتھ نے تو ان پانی کی برکتیں پائی ہیں نا آپ کے ہاتھ تو اس پانی سے متبرک ہوئے نا تو ان کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ مس کر کے نا اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر پھیرنے لگے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس سے جو انداز صحابہ اکرام ہے مردوان کا ہم نے ابھی سنا نا اس سے بڑی پیاری ادا ہمارے سامنے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آقا سے کتنی محبت کیا کرتے تھے سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے کیسا پیار کیا جاتا محبوب سے تعلق ہو گیا نا اپنے پیارے سین کا تعلق اور نسبت ہو گیا تو جس بھی چیز کا تعلق سرکار کی ذاتی گرامی سے ہوتا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس محبت کے ساتھ اس کو لیا کرتے اپنے جسم انور پر پھیرا کرتے اپنے جسم انور کو اس کی برکتوں سے مس کیا کرتے اور اس میں امام بخاری نے اپنی صحیح ہی میں کچھ کلمات ذکر فرمائے جو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں صحیح بخاری جلدیک صفحہ اکتیز کتاب الوضو باب استعمال فضل الناس سیدنا رضی اللہ تعالی اس حسین منظر کو بیان کر رہے وَإذا وسلم جب محبوب وضو فرمایا کرتے تھے نا تو یہ حضرات سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لینے کے لیے اس قدر محبت کے ساتھ دیوانہ وار بڑا کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ اگر ان میں سے کسی کو پانی نہ ملانا تو یہ ابھی لڑنا شروع کر دیں گے اس شدت کی محبت کے ساتھ دیوانہ وار مستانہ وار اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے ساتھ مس ہونے والے پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اللہ تعالی ان خوش نصیب آشقان رسول کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے محبوب کے ان عظیم صحابہ کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے والے بنے سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کا ادب و احترام اللہ ہمیں نصیب فرمائے امام نبوی آپ نے اس حدیث کے تحت ذکر فرمایا ہی ہی تبر کو بھی فضل تہوری ہم و تام و شراب ہم بلیباسیم بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے اولیا کے نام کے ساتھ بھی اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے کسی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے جناب یہ کیا ہے یہ فلان اللہ کے ولی کے استعمال کی چیز ہے یہ ان کا لباس ہے یہ فلان اللہ کے ولی کا ہے یہ فلا اللہ کے ولی سے نسبت رکھنے والی چیز ہے امام نبوی فرماتے ہیں یہ جو حدیث ابھی ذکر ہوئی اس میں آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کی دلیل موجود ہے سرکار تو علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ان پیاری اداؤں میں دلیل موجود ہے اللہ تعالی جل اللہ ہوں کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں برکت حاصل کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ ان کی یہ پیاری پیاری ادائیں جو ابھی ہم نے سنی نا ان اداؤں کی طرف توجہ رکھی جائے سرکار کا دریائے جد و کرم جوش پر ہے محبوب کے صحابہ سرکار کے وضو کے پانی سے برکتیں حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں مولانا حسن خان رحمت اللہ خان رحمۃ اللہ کے کلام کے چند اشعار اسی منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہتے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں کیا کرم نوازیاں ہو رہی کوئی پانی لے رہے کو ساتھ والے کے ہاتھ کے تری لے رہے کسی کا کوئی محبت والا انداز کسی کا کوئی محبت والا انداز نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے دلے بے قرار ہم بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں یہ کس شہن شاہ والا کا سد کا بٹتا ہے کہ خسروبو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں خسرو بادشاہ بادشاہوں میں یہ پکار بلند ہو رہی ہے حضور ہم بھی ہیں حضور آپ کے بیکاریوں میں ہم بھی ہیں حضور ایک نگاہ کرم نگاہ کرم حضور ایک نگاہ کرم فرما دیجئے ہم بھی آپ کی راہ گزر میں بیٹھے ہوئے اور پھر کہتے ہیں ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے انہی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں سارے کے سارے معاملات اللہ تعالی نے انہی کے دستے کرم میں رکھے اللہ تعالی نے ہمیں بھی انہی کی غلامی میں دے دیا نا تو سب کچھ محبوب کے دستے ارمر میں ہوا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اسی محبت بری دنیا کی سیر کرتے ہوئے مزید آگے بڑھے صحیح بخاری صفحہ بتیس کتاب البو باب سب النبی نبی بدھ آگما جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا رسول اللہ صلی اللہ تلیہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا میں بیمار ہوا کسی نے کہا نا سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے ہال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے فرماتے میں بیمار ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ایادت کے لیے تشریف لے آئے بیماری کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر نا وضو فرمایا وضو کا بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا وہ مبارک پانی جو محبوب کے جسم انور کی برکتیں لیے ہوئے تھا جو ہی میرے جسم پر پڑا نا میرے حواز بحال ہو گئے میں ہوش میں آ گیا علماء فرماتے نہ نو نس تم بھی تن یہ جتنی بھی احاطی ذکر کی جا رہی ہیں ان میں اللہ تعالی جلال ہوں کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے حصول برکت کی دلیلیں موجود ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ حضرات اپنے آخا سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور ان کے کیا کیا محبت بڑے انداز تھے آئیے اس کی ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں بخاری جلدی انتیس کتاب البدو باب الما شعر الانسان حضرت امام محمد ابن سیرین جو کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ کو جا کر بتایا ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کا ایک بال ہے سرکار کا منہ مبارک ہمارے پاس موجود ہے نہیں کیسا محبت بڑا انداز ہے حضرات کا سرکار کا ایک بال مبارک ان کے پاس ہے دوسروں کو بتا رہے ہیں دیکھو میرے پاس سرکار کا منہ مبارک ہے میرے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بال مبارک ہے فرماتے جب میں نے حضرت عبیدہ کو یہ بتایا نا حضرت عبیدہ کہنے لگے ابن سیرین تمہارے پاس محبوب کا منہ مبارک ہے نا سنو اگر میرے پاس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ہوتا تو دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب سرکار کا بال مبارک ہوتا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین اب تو کی دیئے یہ حضرات کس طرح دیوانہ وار کس طرح محبت بھرے انداز میں اپنے آقا سے محبت کیا کرتے تھے صحیح مسلم جل دیکھ سفا چار سو اکیس کتاب الحج ثم سو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ایک بڑی پیاری ادا صحابہ سرکار سے محبت کیا کرتے یہ محبت کا ایک انداز تھا سرکار مبارک بال حاصل کرنا محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو لینا سرکار سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو سنبھال سنبھال کے رکھنا لوگوں میں اس کا چرچا کرنا ان کو بتانا دیکھو میرے پاس محبوب کا فلان تو بروک دیکھو میرے پاس اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یہ چیز ہے یہ پیاری ادائیں تھیں حضرات کی ہمارے آقا بھی ان کو محروم نہیں فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرے انور کے مبارک بال خود تقسیم فرمائے آئیے سنیے لما رما رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ کا کاماس رحمت عالم نور مجسم شاہ جمرا عقبہ کی رمی فرمائی نا تو اپنی قربانی کا جانور زباں کیا جانور ذبح کرنے کے بعد حجام کو بلوایا بال کاٹنے والے کو سر اکدر کے دائیں طرف کے بال منڈوائے جب یہ دائیں طرف کے بال اتر گئے نا میرے آقا نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا یہ بال ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے پھر بائیں طرف کے بال اتروائے اور یہ بال بھی جناب ابو طلحہ انصاری کو دیے جب ان کو یہ بال دے دیے گئے نا تو اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہر چبو طلحہ انصاری کو فرمایا جا رہا ہے اک سم ہو گئی ابو طلحہ یہ میرے منہ مبارک ہے یہ میرے مبارک بال ہیں انہیں لے جاؤ لوگوں میں جا کر تقسیم کر دو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرامر ہے مردوان کتنی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے اور سرکار ان کی کس انداز میں پاسداری فرماتے ہیں جب صحابہ سرکار کے مبارک بال سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں نا تو ہمارے آقا حرف ابو طلحہ انصاری کو فرمارے رہے میرے پیارے صحابی میرے پیارے غلام یہ میرے بال لے جاؤ میرے غلاموں میں جا کر تقسیم کر دو اور یہ حضرات کس طرح محبوب کے مبارک بالوں کی تقریم فرمایا کرتے کس انداز میں ان کی تعظیم کا سلسلہ فرمایا کرتے اسابہ سفا دو سو سترہ جنگ یمامہ کا ذکر کیا جا رہا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ بات ذکر فرمائی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب جنگ میں تشریف فرمائے ولید فقا کلن سوتا جو میں جنگے ی کے موقع پر ہر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سرے انور پر ٹوپی پہنا کرتے تھے نا وہ ٹوپی گم ہو گئی ٹوپی گم ہوئی چاروں طرف دشمن کی فوج ہے نا ہر تالد بن ولید آپ درمیان میں موجود ہے لیکن اس حالت میں بھی جب چاروں طرف تلواروں کا سایہ آپ کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے وہ جملہ ہے ات لو لوگو میری ٹوپی تلاش کرو جنگ کا ماحول گرم ہے جنگ کا بازار گرم ہے جب پورے عروج پر پورے جوবন پر ہے ہر تے خالد بن ولید کو اس وقت اپنی ٹوپی کی فکر ہے اطلبوها میری ٹوپی تلاش کرو فلم یجدوها ٹوپی نہیں مل رہی فلم یجذل حتا وجدوھا اب آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹوپی کی تلاش میں لگے رہے ٹوپی کدھر گئی ٹوپی کدھر گئی میری ٹوپی تلاش کرو میری لے کر आओ یہاں تک کہ جب تک ٹوپی نہیں ملی آپ کو چین نہیں آیا جب یہ معاملہ نظر آیا نا لوگ متفکر ہوئے پریشان ہوئے یہ کیا بات ہوئی کہ ٹوپی کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا ٹوپی ہی تو تھی کوئی اور مل جاتی ابھی ٹوپی کی حاجت بھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی نہیں بغیر ٹوپی کے بھی جنگ تو لڑی جا سکتی تھی نا تو ٹوپی نہیں ملی تو کیا ہوا بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے جنگ کے دوران یہ کیا کیا میری ٹوپی لاؤ میری ٹوپی تلاش کرو میری ٹوپی دیکھو ہر سے آپ میں اپنے کیوں تھا یہ جو ٹوپی ہے نا اس ٹوپری میں میری ایک بہت قیمتی دولت میرا بہت قیمتی سرمایہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے سرے انور کے مبارک بال ترشوائے لوگ دیوانا وار محبوب کے سرے انور کے بال لینے کے لیے جمع ہوئے سبق تمانا سن فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں میں بھی آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے محبوب کی پیشانی مبارک کے اوپر کے جو حصے کے بال تھے نا وہ حاصل کر لیے فجا فی حاظل کا ہوا وہ جو بال تھے نا وہ میں نے اپنی ٹوپی میں سی لیے فلم اشحد کی تالن و اللہ میں <نَفر> جس بھی مارکے میں گیا نا جس بھی میدان میں گیا میں یہی ٹوپی پہن کے گیا تھا اس ٹوپی کی برکتیں محبوب کے مبارک بالوں کی برکتیں کہ مجھے کسی بھی جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی آج جب میری ٹوپی مجھ سے غائب ہو گئی توپی جاتی رہی مجھے فکر ہونے لگی میں پریشان ہونے لگا میں کبیدہ خاطر ہوا لے اللہ اس لابا بکاؤفی اے دل مشرقی مجھے جو ڈر تھا نا وہ یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو میں سرکار کے مبارک بالوں کی برکتوں سے محروم رہ جاؤں اور میری ٹوپی کافروں کے ہاتھ میں لگ جائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین کیا ایسی محبت کی ادائیں کیا ایسے محبت بڑے انداز کسی اور جگہ ملیں گے یقین جانئے یہ نبی پاس صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی پیاری پیاری اید آئیں. حضرت حضرات خدمات میں عقیدت پیش کرتے ہیں نا؟ کہتے ہیں جس مسلمان دیکھا انہیں اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ کسی ایک صحابی کی ادا نہیں ہے یوں تو کوئی ایک صحابی بھی ہونا اصحابی کا نجوم فبھی ائی اقتدئی تم میرے صحابہ و ہدایت کے تارے ہیں. تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ایک کی بھی ادا ہونا اس ادا کو ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زبان سے ملنے والے وعدے کا مصداق بنے گا ہدایت پا جائے گا اور یہ محبوب کے کسی بھی صحابی کی طرف جاتے ہیں نا ہر پھول کی الگ خوشبو ہر ایک کے الگ انداز اور ہر ایک کا محبت بڑا انداز دوسرے سے جدا گانا نظر آتا ہے سید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ان کے پاس ہے ایک چاندی کی دبیہ بنائی ہوئی ہے سرکار کا منہ مبارک انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ اس چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہے جب کوئی مدینہ صاحبہ میں بیمار ہوتا آپ کے پاس آتا آپ اندر جاتی وہ چاندی کی دبیہ لے کر آتی اسے کھولتی اس میں سے سرکار کا منہ مبارک نکالتی پانی میں غسل دیتی اس کے بعد منہ مبارک کو دوبارہ چاندی کی ڈبیا میں رکھتی منہ مبارک حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں یہ پانی پلایا جاتا بیمار کو اس مبارک پانی کی برکت سے بیمار شفا یاب ہو جایا کرتے مزید آگے آئیے جلد ایک صفحہ دو سو چھتر سعید ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سیدنا انس ابن مالک کی مبارک زندگی کے آخری سانس فرما رہے تھے میرے پاس میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال ہیں سنو ایک خواہش ہے جو تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایک تمنا ہے جو تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ تمنا کیا ہے وہ خواہش کیا ہے وہ جستجو اور جذبہ کیا ہے کہتے ہیں یہ کہ سرکار کے مبارک ہیں محبوب کے مبارک بال ہیں میرا انتقال ہو جائے نا تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا تاکہ میں جب قبر میں اتروں نا تو سرکار کے مبارک بالوں کی برکتیں لے کر اپنے ساتھ جاؤں طبقات بنے ساتھ جلد پانچ صفحہ تین سو صحیح بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک وسیعت فرما رہے ہیں آپ وسیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں میرے پاس محبوب کے مبارک بال ہیں سرکار کے مبارک ناخن شریف بھی میں نے تبرکن رکھے ہوئے تھے بڑا سنبھال کے رکھا میری خواہش یہ ہے کہ آپ جاتے جاتے ان تبرکات کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں تاکہ کمر میں بھی ان کی برکتیں پاؤں کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے ان تبرکات کو میرے ساتھ کفر میں رکھ دینا اللہ حضرت محمد حالی سنت کیسے پیارے انداز میں کہتے ہیں؟ لحد میں رخے شہ کا داغ لے کے چلے حضرات میری زبان کے نیچے رکھ دینا میرے کفر میں رکھ دینا میرے ساتھ قبر میں اتار دینا یہ تبرکات میں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں کیوں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے محبوب کے مبارک ناخن ہوں گے نا ساتھ یہ ہلالی طرف کے کٹے ہوئے ناخن جب یہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو میری قبر میں بھی چاندنا ہو جائے گا محبوب کے جسم انور کے مبارک بال ہوں گے نا انہیں قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گا قبر منور ہو جائے گی میری زبان کے نیچے رکھ دینا نکی رہنا آئیں گے سوالات کریں گے سوال کیا جائے گا نا ما قلت تو تقول حاضر رجل ان کے بارے میں کیا کہتا رہا محبوب کی محبت کی نشانی سرکار سے الفت چاہت عقیدت اور محبت و محبت کی نشانی میرے پاس میرے منہ میں موجود ہوگی لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے کیا محبت برے انداز کیا پیاری ادائیں اور تھوڑی دیر کریے اگر توجہ نا صحابہ نا صحافہ کرامردوان سے یہ پیاری پیاری ادائیں کیوں صادر ہو رہی ہیں ان پیاری پیاری اداؤں کے صدور میں پیچھے کہانی کیا ہے اگر پیچھے دیکھنے جائیں گے تو وہ محبت کی ایک پوری داستان ہے اور جس طرح پہلے بھی آپ نے سنا کہ محبت کی پوری ایک دنیا ہے نا اور محبت کی دنیا میں تاجداری صرف اور صرف محبوب کی ہوا کرتی ہے توجہ ہے رخ انور کی طرف توجہ ہے قدم اقدس کی طرف توجہ ہے محبوب کے پیارے امامے کی طرف توجہ ہے سرکار کے منہ مبارک کی طرف توجہ ہے محبوب کے خل خال کی طرف توجہ ہے محبوب کے دستے انور کی طرف توجہ ہے محبوب کے اقوال کی طرف توجہ ہے محبوب کے افعال کی طرف یہ دیکھتے بھی محبوب کو ہے سنتے بھی محبوب کی ہے اس کے علاوہ کس کی سنیں کس کو دیکھیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی محبت رسول کی آگ سے دل کو منور کیا نا جب محبت کی آد میں اپنے آپ کو جلایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیا اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ ان کی ان پیاری پیاری اداؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک چیز کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بھی کام کیا جائے سوال ہوتا ہے یہ کہاں لکھا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا محبت کے ساتھ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھا فوراً سوال ہوا یہ کہاں لکھا ہے سرکاری دوران صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کا مبارک نہیں نہ آیا آپ کی زبان پر صرف یہ نارا آیا سرکار کی آمد مرحاب سوار لگا یہ کہاں لکھا ہے محبوب کی عظمت کا جلوس آپ نے نکالا گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر کریا کریا اپنے محبوب کی عظمت کا گیت گاتے چلے نے لگا یہ کہاں لکھا ہوا ہے مزاج شریف کا پرچم لہرایا اس کے بارے میں نے لگا یہ کہاں لکھا ہے کوئی بھی محبت کا انداز اختیار کیا نا تو فوراً سوال ہوتا ہے یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ابھی جو آپ کے سامنے میں نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ادائیں ذکر کیں محبوب کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے ہیں سرکار کے مبارک بال کو سنبھال کے رکھتے ہیں میری زبان کے نیچے رکھ کے قبر میں اتارنا میرے کفن میں رکھ کے قبر میں اتارنا یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہی ہیں نا کسی کو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں کسی کو امام مسلم ذکر کر رہے ہیں کسی کو قاضی ایاز مالکی ذکر کر رہے ہیں کسی کو علامہ ابن حضرت کلانی ذکر کر رہے ہیں یہ جلید القدر محدثین نے یہ سارے واقعات ذکر کیے نا اب تھوڑی دیر کے لیے ارشاد فرمائیے کیا کوئی ایک روایت ضعیف سے ضعیف محبوب کا کوئی ایک فرمان سرکار نے اپنے کسی صحابی کو فرمایا ہو میں وضو کرنے لگا میرا وضو کا پانی زمین پہ نہ دینا میں نے یہ مبارک بال اتروائے اس, اس کو چاندی کی ڈبیا میں رکھنا سرکار نے کسی کو فرمایا ہو دیکھو انتہائی تعظیم و تقریم کے ساتھ سنبھال کے رکھنا محبوب نے کسی ایک کو فرمایا سرکار نے تو کسی کو ذکر نہیں فرمایا محبوب نے تو کسی کو نہیں فرمایا پہلی بات تو یہ کہ سرکار دوارم نے ارشاد نہیں فرمایا صحابہ کیوں کر رہے اور جب محبوب کے صحابہ نے اس انداز کو اختیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے منع کیوں نہیں فرمایا تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ پیاری پیاری اداؤں سے ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی تعظیم کا ہر وہ انداز جس سے شریعت منع نہ کرے وہ جائز ادب کا محبت کا تعظیم کا ہر وہ انداز جس سے شریعت منع نہ کرے اس کو اپنانا جائز ہے. جس سے شریعت نے منع کر دیا تعظیم کا ایک انداز یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے لیکن شریعت مطالعہ نے اجازت نہیں دی اس لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا تو جس سے شریعت نے منع کر دیا اس کام کی طرف نہیں بھریں گے اور جس کام کے بارے میں شریعت کچھ نہیں کہتی تو اگر کوئی اس بارے میں کوئی بات چیت کرے گا تو آپ یوں سمجھ لی دیئے کہ شاید کہیں اس کے پسے پردہ کہانی کو ہو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اللہ تعالی کرے کہ ہم ایسے نادانوں سے کہ دن کی زبان پر کیوں کیوں رہتا ہے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے جب یہ محبوب کے پیارے پیارے صحابہ کی پیاری پیاری ادائیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان اداؤں کو ادا کرنے کی طرف کیوں نہ جائیں ہم محبت کی اس دنیا کی سیر کے لیے کیوں نہ جائیں جس دنیا کی سیر کرتے کرتے کرتے محبوب کے صحابہ مقام رفیع کی طرف بڑھیں تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین یہاں بطور مدنی مشرق کی خدمت میں عرض کرتا چلو علما اہل سنت کی صحبت کو اپنائیے عاشقان رسول کی صحبت میں آئیے دولت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے انشاءاللہ عز اللہ جل وجل محبت رسول کے ایسے جام پینے کو ملیں گے ایسے جام پینے کو ملیں گے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ سعادتیں آپ کا مقدر بنیں گے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ ان کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمیں محبت رسول کی دولت نصیب فرمائی میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے پیارے عاشقوں کا محبت بڑا مزید انداز دیکھنے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھیں حضرت سیدنا سیار بن تلق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ محبت بڑا انداز اسابہ میں علامہ ابن حجر اجکلانی نے ذکر فرمایا یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کرتے ہیں آقا مجھے اپنی مبارک قمیض کا ایک ٹکڑا دے دیجئے نبی یہ محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکیز کا ٹکڑا دے دیے اس کے بعد ان کا انداز کیا ہے محمد ابن جابر اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں ان نہ شفا بھی ہمارے پاس وہ کمیز کا ٹکڑا تھا جب بھی کوئی گھر میں بیمار آتا نا ہم اسے نکالتے پانی میں ڈالتے اس کو نکال کر اپنی جگہ پر محفوظ کرتے وہ پانی مریضوں کو پلا دیا کرتے تھے مریض شفا یا پایا کرتے تھے حرت ساب ابن حضر بارگاہ تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناد شریف پڑھ رہے تھے جب یہ ناد پڑ رہے تھے نا تو کس قدر وقت بری حضرت کاب ابن زہیر کی یہ محبوب کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں سرکار کی ناز شریف پڑھ رہے ہیں النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے اپنی چادر مبارک اتاری اور حضرت قاب نے زہر پر ڈال دی کیا بخت وری کیا تاجوری حضرات کی اور کس قدر ان کی قسمت کے ستارے عروج پر تھے سرکار نے اپنی چادر اتار دی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی چادر مبارک ان کے حصے میں آئی تو ایک اور عشق رسول اس چادر کو حاصل کرنے کے لیے حضرت کابن زہر کے پاس آ گئے یہ عاشق رسول کاتب واہ سید دنا و سنا دنا معاویہ رضی اللہ ترن کی ذات گرامی جب انہیں پتا چلا نا کہ جناب کابن زہر کے پاس وہ چادر ہے جو سرکار نے اپنے جسم لی ہوئی تھی اور یہ چادر اتار کر ان کو دی یہ ان کے پاس آئے کہنے کے کاب وہ چادر مجھے دے دو انفرادی کوشش کا سلسلہ شروع ہوا ہر تحکاب کہنے لگے سرکار تو علم صلی اللہ تعالیٰ چادر آپ کو کیسے دے دوں آپ نے یہ کہا کہ اس کے بدلے مجھ سے جو لینا چاہتے ہو نہ لے لو ہر چکاب انکار کر رہے ہرتے میرے معاویہ نے دس ہزار درہم اس چادر کی پیشکش کی ہر چکاب نے انکار کر دیا کہنے لگے کہ کوئی بھی کائنات کی چیز مجھے سرکار کے اس تبرک سے عزیز نہیں ہے اپنی رقم اپنے پاس رکھی ہے مجھے پیسوں کی حاجت نہیں ہے میرے پاس محبوب کا یہ تبرک ہے نا میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا یہاں تک کہ ہر میرے معاویہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے ہر سے انہوں نے انکار ہی کیا جب ہر سے ابن ظہر کا انتقال ہوا ہر میرے معاویہ دل میں تڑپ تھی خواہش تھی جستجوت تھی یہ تبرک کہیں میرے پاس آ جائے کوئی ایسی صورت بنے یہ تبرک میرے پاس آ جائے جب کوئی صورت نہیں بنی ہر سکاب کا انتقال ہوا اب انہوں نے برا پر کوشش شروع کی یہاں تک کہ محبوب کی وہ مبارک چادر بیس ہزار درہم میں لی اپنے پاس لے آئے الکمال فی اسما رجال اس کے علاوہ دیگر کئی اور کتب میں ذکر کیا گیا جناب امیر معاویہ کے پاس متعدد تبرکات سرکار کی مبارک چادر محبوب کی کمیز شریف سرکار کے بال مبارک اور سرکار کے کچھ ناخن شریف انتقال کا وقت قریب آیا آپ نے اہل خانہ کو جمع کیا کہنے لگے دیکھو میرے پاس یہ تبرکات ہیں جو میرے آقا کے ہیں کمیز میں اور چادر میں مجھے کفن دے دینا یہ جو مبارک بال ہے نا میرے منہ میں رکھ دینا اور سرکار کے مبارک ناخن یہ میری زبان کے نیچے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الرحیمین کی رحمت کے حوالے کر دینا اللہ حضرت امام احل سنت کے وہی پیارے الفاظ لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار کے صحابہ کے پیارے پیارے انداز بہت لمبی داستانیں باقی ہیں لیکن سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے حرف صاحب ابن سعد نے ذکر کیا حرف عبداللہ ابن عباس سرکار کے دائیں طرف ایک اور بزرگ سرکار کے بائیں طرف محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پیا حرف عبداللہ ابن عباس سے فرمایا ہا اولا ابن عباس کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ تبرک بائیں طرف والے کو دے دوں یہاں اس بارگاہ کا دستور یہ ہے تقسیم دائیں طرف سے بائیں طرف دینے کا ارادہ اجازت طلب کی حرف عبداللہ ابن عباس سینی کا عالم لیکن جواب پتہ کیا دیا کہنے لگے لا بہ لا سر اب سی بی من کا آپ کا تبرک اور کسی اور کو مل جائے حضور میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتا اللہ کی قسم یہ تبرک مجھے چاہیے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ پانی انہیں دے دیے کئی اور چیزیں ابھی باقی ہیں جو آج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ تھا لیکن سلسلے کا وقت اپنے اختتام پر پہنچا بس اسی چیز کی طرف توجہ رہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ تعالی یہ پر نور سعادتیں ہمارا مقدر فرمائے ادب رسول کی دولت ملے محبت رسول کی دولت ملے اور اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روخ روشن کا صدقہ ہم سب کو اسلام و سلیت پر استقامت نصیب فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم